أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فت نتم الذي کن تم تستعجلون مقصد سور زاریات کا اثبات القیامہ بے وبالدلائل صورت میں قیامت کا اثبات ہے شواہد کے ذریعے گواہیوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے سورت میں اس بات قیامت پر یہ شواہد اور دلائل سورت کے آغاز میں بھی ذکر کیے گئے ہیں درمیان میں بھی اور آخر میں بھی صورت میں زجر ہے منکرین قیامت کو تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی اور بشارت ماننے والوں کو سورت کو اگر ایک ہی جملے میں اور ایک ہی جی کلمے میں آپ نے اس کا خلاصہ ذکر کرنا ہے یہ جی تو سورت میں اسبات القیامہ بشواہد ودلاقلیہ و زجرو لمنکر القیامہ یہ قیامت کے منکر کو زجر دیا جاتا ہے معت تخویف الدنیوی ولخروی و البشارت المنین یہ ایک ہی جملے میں صورت کا خلاصہ ہے یہ جی کل ہم نے اس کا خلاصہ یہ ذکر کیا تھا اور یہ ماقبل سے زیادہ ترقی کے ساتھ یہ مضمون یہ ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی ان آخری صورتوں میں اور مفصلات میں یہ مضمون زیادہ طور یہی ذکر کیا گیا ہے وزداریات ذرون فلحاملہ وقراً یہ جو چار آیات ہیں تو ان چار آیات میں یہ چار شواہد یہ ذکر کیے گئے ہیں واب قسم ال شہادہ ہم نے سورہ صافات میں سورہ یاسین کے آغاز میں ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں صورتوں کے آغاز میں <coughs> یہ جو واو قسم ہے عام طور پر لوگ یہ قسم کا معنی کرتے ہیں یہ تو پھر ایک تفصیلی بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقط اشرک کہ جو کوئی اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام کی قسم کھائے <خف> یہ <تصفی> <تصفی> <تصفی> تو اس نے شرک کیا تو پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ یہ تو اپنے مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق یہ اللہ کے نام کے بغیر غیروں کے نام کی قسم وہ نہیں کھا سکتی دراصل اگر واو قسم یہ بمان شہادت کے اور بمان گواہی کے یہ لے لیا جائے تو پھر اس گفتگو کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے یہ اور قسم بمان شہادت کے یہ قرآن میں بھی جا بجا استعمال ہوا ہے اور یہ کلام عرب میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے جی امام راضی تفسیر کبیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان المان اللتی اسی آیت کے تحت سورہ زاریات کی ان آیات کے تحت کہ انل ایمان اللتی حلف اللہ تعالی بہا کل دلا یہ جو صورتوں کے آغاز میں یہ جو قسمیں یہ اللہ نے کھائی ہیں دراصل یہ اپنے مدعا پر اور اپنے مقصد پر یہ دلائل ہیں لیکن ان دلائل کو قرآن نے قسم کی صورت میں ذکر کیا ہے امام راضی کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرنے والا عام طور پہ یہی مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی متکلم وہ اپنی بات کرنے سے پہلے وہ قسم کھاتا ہے تو جو سننے والا ہوتا ہے تو وہ اس متکلم کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کسی بات پر قسم کھا رہا ہے تو ضرور یہ آنے والی بات کوئی ضرور اہم بات ہوگی تو قرآن مجید نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے تاکہ لوگ آنے والی بات کی طرف متوجہ ہوں اور اسے بڑے غور سے سنیں تو آگے آنے والا جو مدعا ہے ان نماتو ادون الصادق و اندین الواقع تو اس پر قرآن مجید نے یہاں پہ یہ چار گواہیاں اور چار شواہد یہ پیش کیے ہیں ذاریات حاملات جاریات مقصمات اس کے دو معنی جو مشہور ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ پہلا معنی کہ یہ چاروں الفاظ ذاریات حاملات جاریات مقسمات یہ صفات ہیں ہواؤں کی پہلا معنی کہ یہ ہواؤں کی صفت صفات ہیں زاریات بھی ہواؤں کی صفت ہے حاملات بھی ہواؤں کی صفت جاریات بھی ہواؤں کی صفت مقسمات بھی ہواؤں کی صفت یہ پہلا معنی اور دوسرا معنی کہ زاریات اس سے مراد ہوائیں حاملات سے مراد بادل جاریات سے مراد کشتیاں اور مقسمات سے مراد فرشتے دونوں معانی کرتے ہیں ازداریات یہ اور شاہد ہیں اور گواہ ہیں ازداریات وہ اڑانے والی ہوائیں ذرون اڑانے کے ساتھ یا ابھار کر چیزوں کو ابھار کر اڑا کر سورہ کہف میں یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا آیت نمبر پینتالیس میں فص بہ حشی من تو وہاں پہ تزرو تو یہ صفت یہ قرآن نے ہواؤں کی ذکر کی تھی تدرو ہریا کہ بادل اسے اڑاتی ہیں ہوائیں اسے اڑاتی ہیں کہ جی ان وہ جو فصل اور وہ جو گندم وہ جو دانے وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں تو ہوائیں اسے اڑاتی ہیں تو ذریات صفت ہے ہواؤں کی وہ زاریات اور گواہ ہیں وہ ہوائیں ذرون وہ اڑانے والی ہوائیں غر چیزوں کو ابھار کر اور اڑا کر فل حامیلات اور گواہ ہیں الحاملات وہ اٹھانے والیاں وہ اٹھانے والیاں وکرن بوجھ کو یعنی وہ ہوائیں جنہوں نے بادلوں کا وہ بوجھ کہ جس میں لاکھوں ٹن پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے تو ان ہوں نے ان بھاری بادلوں کو اٹھایا ہوتا ہے اللہ کی قدرت پہ فل یسرن تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اتنے باری برکم بادل یہ ہوائیں اسے ایک جگہ سے وہ لے جاتے مشکل سے لے جاتی ہوں گی تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوائیں انہیں بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بولی جاتی ہیں فل یسرن تو پس گواہ وہ چلنے والیا وہ چلنے والیاں پل وہ, وہ چلانے والیاں یسرن نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ فل تو پس گواہ ہیں وہ چلانے والیاں یا وہ جو چلنے والیاں ہیں یسرن نرمی کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ ان بھاری برکم بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بڑے آسانی سے وہ چلنے والی ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی پھل مقصمات یہ بھی یہ بھی ہواؤں کی صفت اور پس گواہ ہیں وہ بانٹنے والیاں یعنی بانٹنے والی ہوائیں یہ امرن یہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جہاں کہیں پہ اللہ نے بادلوں کو برسنے کا حکم دیا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ وہاں پہ وہ بادل برس جاتے ہیں اور پھر ان سے جو رزق ہے اور نباتات ہیں تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ یہ ہوائیں ان رزقوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہیں پانی کو بھی تقسیم کر دیتی ہے فل مقدسمات امرا تو یہ چاروں یہ ہواؤں کی صفت ہے یہ ان ناتو آدو بے شک وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے لسادق تو وہ ضرور سچا وعدہ ہے وہ ان ن لواق اور بے شک بدلہ لواقع وہ ضرور واقع ہونے والا ہے ضرور ملنے والا ہے یعنی جزا اور سزا وہ ضرور واقع ہونے والی ہے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کی سزا یہ تو ان شواہد کو یہ قیامت کے اس بات کے لیے یہ کیوں دلیل کے طور پہ یہ پیش کیا گیا تو وہ اس اعتبار سے یعنی ان چیزوں کو بطور گواہ اور بطور قسم کے اور بطور دلیل کے ذکر کیا گیا اور یہ بعض بادل موت پر انہیں دلائل کے طور پہ پیش کیا گیا تو ان میں مناسبت کیا ہے وہ مناسبت وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہوا وہ پیدا ہوتی ہے تو ایک پھونک اس سے ہوا کا ابتد... اس, کے... اس سے ہوا کی ابتدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہوائیں یہ بادلوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں فل حاملات یہ بادلوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور اس میں سے وہ پانی وہ بھر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہوائیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں ان بادلوں کو وہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ وہ لے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہ اسے برسنا ہوتا ہے تو وہ بادل وہ برس جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ رزق وہ پیدا ہوتا ہے وہ نباتات پیدا ہوتے ہیں اور یوں اس طریقے پر وہ جو رزق کی تقسیم ہے تو وہ ہو جاتی ہے یہی احوال یہ قیامت کا بھی ہوگا سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا وزاریات سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے ساتھ جی انسانوں کے بدن کے یہ جو منتشر اجزاء ہیں تو یہ سارے آپس میں ملنے لگیں گے جیسے ہوائیں ان بادلوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہیں اور پھر اس میں سے وہ پانی وہ بھر جاتا ہے تو اسی طرح یہ منتشر اجزاء یہ اکٹے ہوں گے اور ان میں وہ روح جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر وہ مل جائے گی وہ ادنس جب بدن یہ اکٹھے ہوں گے مل جائیں گے تو پھر یہ اپنے یہ میدان محشر کی طرف جہاں پہ حساب کتاب ہوگا تو اس کی طرف یہ دوڑ پڑیں گے فل جیسا کہ ہوائیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آسانی کے ساتھ وہ چلتی ہیں اور ان بادلوں کو وہ ہانکتے ہوئے وہ لے جاتی ہیں اور پھر آخر میں جیسے ہوائیں یہ جیسے یہ بادل وہ برس جاتے ہیں اور وہ پانی تقسیم کر دیا جاتا ہے بعض جگہ پہ وہ زیادہ برستی ہے بعض جگہ پہ وہ کم اور پھر اس سے وہ جو رزق کی تقسیم ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح انسان محشر کی طرف وہ جائیں گے اور پھر وہاں پہ ان کے اچھے برے کا وہ جزا اور سزا کا وہ فیصلہ اور ان کو ہر کسی کو اپنے کیے کے مطابق وہ تقسیم ہوگا فل مقسمات دوسرا معنی زاریات سے مراد ہوائیں حاملات سے مراد بادل جاریات سے مراد کشتیاں اور مقسمات سے مراد فرشتے تو معنی یہ وہ ذرون ضرون اور شاہد ہیں وہ اڑانے والی ہوائیں زرون چیزوں کو ابھارنے کے ساتھ زرون اڑانے کے ساتھ جیسے ہوائیں اڑتی ہیں اور وہ خسو خاشاک کو وہ اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتی ہیں تو اسی طرح اے انسان تم نے بھی بالآخر اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے پھل حاملات اور پس گوا ہے الحاملات وہ اٹھانے والے بادل وقرن پانی کے بوجھ کو کہ جنہوں نے بوجھ کو اور وہ جو لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے تو جس طرح اس نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے اس بوجھ کو اٹھایا ہے اور یہ بادل یہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ وہ جاتے ہیں تو اسی طرح زمین یہ اپنے بوجھ کو نکال دے گی اور جیسے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو اے انسان تم نے بھی اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے فل جاریات یسرن جس طرح وہ لاکھوں ٹن والی وہ کشتیاں وہ دریا میں اور سمندر میں بغیر ڈوبے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سامان کو منتقل کر دیتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ چلتی ہیں تو اسی طرح اے انسان تم نے بھی ایک حالت سے تم نے بھی ایک جگہ سے دوسرے کنارے پر وہ لگنا ہے فل مقصمات امرن اور گواہ ہیں وہ تقسیم کرنے والے فرشتے امرن اللہ کے حکم کو جیسا کہ وہ فرشتے دنیا میں اللہ کے حکم کی تقسیم کرتے ہیں بعض فرشتوں کو اللہ نے ایک ذمہ داری پر لگایا ہے بعض فرشتوں کو اللہ نے دوسری ذمہ داری پر لگایا ہے اسی طرح انسانوں ان کے بھی اعمال کی تقسیم ہوگی اور اسی طرح انسان وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے کوئی جنت میں جانے والا ہوگا تو کوئی جہنم میں وہ جانے والا ہوگا تو یہ تقسیم کار ہوگا فل مقصمات امرہ۔ یہ تمام احوال اس پر گواہ ہیں ان نماتو ادو ن لسادق وہ اندی ن لاق بے شک وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لسادق تو وہ ضرور سچا وعدہ ہے اور بے شک جزا اور سزا لواقع وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور وہ ضرور ملنے والا ہے وہ ضرور ملنے والا ہے تو یہ شواہد یہ اسی بات پر یہ پیش کیے گئے اور بعض نے دیگر معانی بھی کیے ہیں کہ جاریات سے مراد ستارے ہیں نجوم ہیں اور اسی طرح دیگر معانی وہ بھی کیے گئے ہیں ان نما تو ادون لسادق و ان <لَوَاقِع> یہاں پہ یہ جو ان نما ہے ویسے عام طور پہ تو انما یہ نہوا میں یہ حسر کے لیے آتا ہے ان نما لیکن یہاں پہ ان نماں دراصل ان یہ جو حرف ہے حروف مشبہ بالفیل میں سے اور ما یہ الگ ہے ان نما حسر میں تو عموما ما کافہ آتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ما کافہ نہیں ہے بلکہ یا تو ما موصولہ ہے اور یا ما مزدریہ ہے لیکن صحابہ کرام نے قرآن مجید جس رسم الخط میں لکھا تھا تو اسی رسم الخط میں وہ بعد میں بھی لکھا گیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی وہ واقع نہیں کی گئی ان نماتو ادون الصادق اسی لیے ہم مانا کرتے ہیں کہ بے شک وہ تو یہ وہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ ماں موصولہ کا معنی ہے ان نماتو اردون السادق اور بعض نے کہا کہ ماں مزدریہ ہے ماں مزدری اپنے ماں بعد کے ساتھ یعنی ادون سے وعدکم بن جائے گا یعنی اِنَّ وَعْدَكُمْ لَصَادِقُ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ بے شک وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق تو وہ ضرور سچا وعدہ ہے وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِ اور بے شک جزا اور سزا لَوَاقِعُنْ وہ ضرور واقع ہونے والا ہے وہ ضرور ملنے والا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُّ کی یہاں پہ یہ ایک اور قسم یہ کھائی جا رہی ہے یہ ایک اور قسم یہ کھائی جا رہی ہے اور اس میں زجر دیا جاتا ہے منکرین قیامت کو بھی و سما ذات الحبق ان نقمل فی قول مختلف زجر دیا جاتا ہے منکرین قیامت کو بھی کہ جو بعض بعد الموت سے انکار کرتے ہیں اور اس میں زجر ہے منکرین قرآن کو بھی اور منکرین رسالت کو بھی یعنی مختصر الفاظ میں یہ قرآن مجید نے ان تینوں اصول سے انکار پر زجر دیا ہے وہ سما ذات الشب کی اور گواہ ہے آسمان قسم ہے آسمان کی یعنی گواہ ہے آسمان ذات الشبک ذات الشبک زینت والا حبق اصل میں یہ عربی زبان میں اس کے عربی لغت میں اس کے تین معنی یہ آتے ہیں تین معنی آتے ہیں ایک معنی راستوں کے حبق یا تو یہ جمع ہے حبیقہ کی حبیقہ اور یا یہ جمع ہے حباق کی بمانے راستوں کے بھی آتا ہے بمانے مضبوط کے بھی آتا ہے اور بمانے زینت کے بھی آتا ہے یہ آسان الفاظ میں وسما ذات الحبک اگر آسان مانا وہ ذہن میں بٹھانا ہے تو اس کا معنی وسما ذات الحبو کی اور گواہ ہے آسمان ذات الحبک زینت والا اور زینت والے سے مراد یعنی اللہ نے تاروں کے ذریعے اور ستاروں کے ذریعے اسے خوبصورت بنایا ہے جیسے قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے و لقز نَسما دنیا بے اور ہم نے اس آسمان کو یہ تاروں کے ذریعے ان چراغوں کے ذریعے ہم نے خوبصورت بنایا ہے وہ سما ذات الشبک اور گواہ ہے آسمان ذات الشبک وہ خوبصورت خوبصورت آسمان وہ خوبصورتی والا یا وہ سما ای ذات الحبق اور گواہ ہے آسمان ذات الحبک وہ راستوں والا راستوں والا کے جس میں فرشتوں کے راستے ہیں اسی طرح اعمال کے راستے ہیں اور اس میں رزق کے راستے ہیں یہ تمام اس میں مراد ہیں وہ سما ای ذات الحبک اور ہے آسمان وہ راستوں والا یا وہ سما ای ذات الحبق اور یہ بذات خود آسمان کی صفت ہے ذات الحبک اور گواہ ہے آسمان ذات الحبک مضبوطی والا یعنی وہ مضبوط آسمان وہ اس بات پر گواہ ہے کس بات پر ان نقم لفی قول مختلف کہ بے شک تم مختلف باتوں میں ہو کہ بے شک تم مختلف اقوال میں ہو سب سے پہلے کہ جی اسے ہم لگاتے ہیں قرآن کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ جو آسان ہے پھر اس میں بعد میں آتا ہوں کہ انکار قیامت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے بے شک تم مختلف باتوں میں ہو اور مختلف اقوال میں ہو یعنی یہ آسمان وہ مضبوط آسمان وہ خوبصورت آسمان اس بات پر گواہ ہے وہ جو مختلف راستے ہیں اس میں یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ تم لوگ قرآن کی مخالفت میں ایک قول پر ٹکے ہوئے نہیں ہو جس طرح آسمان میں مختلف راستے ہیں اسی طرح اس پیغمبر کے بارے میں اس قرآن کے بارے میں تمہاری بات ایک نہیں ہے کیسے کبھی کہتے ہو یہ پیغمبر ساحر ہے کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہے کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے جس طرح گزشتہ صورت میں کہا تھا فہم فی امر مریج کہ یہ ایک مختلف معاملے میں ہے مختلف بات میں ہیں یعنی ان کی ایک بات نہیں ہے اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی یہ ایک بات پر متفق نہیں تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ بندے کا کلام ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ کہانت ہے اور کوئی کہتا تھا کہ یہ جادو کی کتاب ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ شیر کی کتاب ہے ان نقم لفی قول مختلف یعنی ایک بندہ مخالفت بھی کرتا ہے لیکن مخالفت میں بھی وہ تردد میں واقع ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں تو یہ پیغمبر اور قرآن کے متعلق اور اگر اسے قیامت سے متعلق کیا جائے جی اگر اسے قیامت سے متعلق کیا جائے تو قیامت کے بارے میں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں آج بھی ہیں مثلا کوئی کہتا ہے جیسے آج اکثریت لوگوں کا یہی حال ہے کہ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جیسے آج دہریا وہ یہی کہتے ہیں سورہ جاسیہ میں بھی یہی ذکر کیا گیا تھا وما یوہ لکناہ الہر کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں اور یہ جو نیچر ہے زمانے کی گردش ہے بس اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم مرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی کارساز نہیں کوئی خالق نہیں بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں جیسے ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے وہ تو خیر جنت اور دوزخ کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے لیکن عام طور پہ ہندو کہتے ہیں وہ نرک اور سورک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نرک اور نرک وہ دوزخ کو کہتے ہیں اور سورگ جنت کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جزا اور سزا ہے لیکن اسی دنیا میں ہے یعنی وہ مانتے ہیں کہ مر کر دوبارہ جینا ہے لیکن پھر اسی عالم میں یہ اچھے یا برے احوال میں لوٹ کر آنا ہے اور اسی عقیدے کو تناسخ کا عقیدہ کہتے ہیں عام طور پہ ہندوؤں کے اس عقیدے کو آوا گون کا عقیدہ کہتے ہیں یہود و نصارہ وہ کہتے تھے جیسے سورہ بقرہ میں دیگر صورتوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ لن تمسن یا لنتمس اللہ من کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں آخرت جنت ہمارے ہی لیے ہے اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ وہ سولی پر چڑھ کر وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر لیا ہے ایک ہے اسلام کا عقیدہ کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اپناؤ ایک زندگی آنے والی ہے کہ جس میں ہر شخص کو کہ اس کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ وہ ملے گا کوئی کسی دوسرے کے عمل پہ وہ نہ تو پکڑا جائے گا اور نہ اسے اس پر بدلہ دیا جائے گا یہ مختلف نظریات ہیں اس میں صرف اسلام کا نظریہ یہ صحیح ہے اسلام کا نظریہ یہ صحیح ہے لیکن یہ بعض لوگ قرآن نے یہاں پہ انہیں خراسون کہا ہے کہ آخرت کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ اٹکل اڑانے والے ہیں اور بہت سارے لوگ قیامت کے بارے میں وہ جو درست راہ ہے اس سے وہ بٹکے ہوئے ہیں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں بلکہ آج تو مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے ان نکمل فی قول مختلف مسلمان بھی صرف برائے نام مسلمان ہیں یعنی یہ بھی اوروں سے کچھ مختلف نہیں ہیں بلکہ انہوں نے بھی صرف جنت کو عمل کے بغیر عقیدے کے بغیر مسلمانوں نے بھی آج یہود و نسارہ کی طرح اسے اپنی جاگیر سمجھا ہے عام طور پہ یہی برائے نام مسلمان دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں <تصفح> تو انکار آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے وہ سما ذات الحبک اور گواہ ہے آسمان ذات الحبک وہ زینت والا راستوں والا یا مضبوطی والا ان نقم لفی قول مختلف کہ بے شک تم قیامت کے بارے میں مختلف باتوں میں ہو اور مختلف اقوال میں ہو یعنی قیامت کے متعلق بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں یو عنہ من ہو منوفک پھیرا جاتا ہے ان ہو اس قیامت سے یا ان ہو اس پیغمبر سے اس قرآن سے من اوفک وہ جو اس سے پھیرا گیا ہے مطلب یہ کہ حق بات کے ماننے کی توفیق یہ ہر کسی کو نہیں دی گئی حق بات کے ماننے کی توفیق یہ ہر کسی کو نہیں دی گئی بلکہ قرآن کو ماننا پیغمبر کو ماننا قیامت کے بارے میں صحیح نظریہ رکھنا یہ جی اللہ نے جسے توفیق دی ہے تو وہی اس وہی اس باب میں وہ صحیح راستے پہ ہے قتل خر راسون قتل خر راسون جی لانت ہو الخراسون وہ اٹکل اڑانے والوں پر لانت ہو وہ اٹکل اڑانے والوں پر الخراسون کہ جو اٹکل اڑاتے ہیں کون ہیں یہ لوگ الدین فی غمرتن ساہون یہ وہ لوگ ہیں فی غمرتن کہ جو غفلت میں ہیں قیامت سے ساہون اور وہ بھولنے والے ہیں قیامت کو کیا صرف قیامت سے وہ غفلت میں ہے جیسے آج بہت سارے مسلمان وہ بھی غفلت میں ہیں اور بھولنے والے ہیں صرف بھولنے والے اور غفلت کرنے والے نہیں بلکہ بعض تو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کب ہے ایان یوم الدین اور یہ وہ مذاق اڑانے کا ان کا انداز پوچھتے ہیں کہ کب ہے یہ جزا اور سزا کا دن ندی نواقع کب ہے یہ جزا اور سزا کا دن ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ متسا قیامت کا دن یہ کب ہے تو اللہ کے رسول نے اس سے جواب دیا کہ وما عادتہ کیا تیاری کی ہے تم نے اس کے لیے یعنی لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قیامت کا دن یہ کب واقع ہوگا لیکن تیاری کوئی نہیں ہے اس کے لیے کوئی فکر مندی وہ کوئی نہیں یس الون یومین پوچھتے ہیں کہ کب ہے یہ جزا اور سزا کا دن یوم جس دن کے وہ آگ پر یہ کب ہوگا جس دن کے وہ آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے یعنی انہیں جلایا جائے گا اور انہیں معذب کیا جائے گا یفتنون تپایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یو قالوا لهم ذوقوا فتنتکم چکو اپنا عذاب یا فتنہ مراد گمراہی ہے یا فتنے سے مراد عذاب ہے کہ چکو اپنا عذاب اپنا عذاب یہ چکو جس طرح یفتنون میں کہا گیا یہ اپنی گمراہی اور یہ اپنا عذاب یہ جلنا اس آگ کا یہ چکو حاذل لذی کنتم بی تستاجلون اور یہ وہ عذاب ہے کہ تھے تم اس پر جلدی کرنے والے جلدی مچانے والے تم اس دن کے بڑے انتظار میں تھے کہ کب ہو گئی یہ قیامت کا دن لو آج کے دن وہ آ گیا اور اب اس عذاب کو چکو تو ان آیات میں ایک عجیب انداز سے بعض بادل موت پر یہ گفتگو یہ کی گئی ہے یہ گفتگو یہ کی گئی ہے وزاریات ذر اور گواہ ہیں وہ اڑانے والی ہوائیں ذرون چیزوں کو اڑانے کے ساتھ ابھار کر کہ وہ ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ وہ لے جاتی ہیں فل حاملات اور پزگواہ ہیں وہ اٹھانے والی ہوائیں وکرن بوجھ کو فلجاریات یوسرن اور پزگواں ہے وہ چلنے والی ہوائیں یوسرن نرمی کے ساتھ فلمقسماتی اور پزگوا ہے وہ تقسیم کرنے والی ہوائیں امرن اللہ کے حکم کو بارشوں کو رزق کو ان نماتو ادو نہ لسادق بے شک وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے لسادق وہ ضرور سچا وعدہ ہے وہ اندی نہ لواقع اور بے شک جزا اور سزا لواقع وہ ضرور واقع ہونے والا ہے وہ ضرور ملنے والا ہے وہ سما ای ذات کی اور گواہ ہے آسمان ذات الحبک راستوں والا گواہ ہے آسمان وہ زینت والا اور مراد وہ ستاروں کے ذریعے اسے خوبصورت بنانا اور گواہ ہے آسمان مضبوط آسمان ان لفی قول مختلف کہ بے شک تم وہ مختلف اقوال میں اور مختلف باتوں میں ہو پیغمبر کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے قیامت کے بارے میں یوں فقوان ہو منوفک پھیرا جاتا ہے اس حق بات سے اس قیامت سے اس قرآن سے اس پیغمبر سے من وہ افقہ جو پھیرا گیا ہے قتل الخراثون لانت کی گئی ہے الخراثون ان اٹکل اڑانے والوں پر یا لانت ہو الخراثون ان اٹکل اڑانے والوں پر اللذین وہ لوگ کے جو غفلت میں ہیں ساہون اور بھولنے والے ہیں یسئلون ایان یوم الدین اور پوچھتے ہیں کہ کب ہے یہ جزا اور سزا کا دن یومہم علنار یفتنون جس دن کے وہ آگ پر یفتنون وہ جلائے جائیں گے تپائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکو اپنا عذاب یا چکو اپنی یہ گمراہی ھاذا الذی کنتم به تتساجلون اور یہ وہ عذاب ہے کہ تھے تم اس عذاب پر تستاجلون جلدی کرنے والے اور جلدی مچانے والے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین